ففسل تو وسلام ملا سلسل وسلا تو وسلام ملا سل رسل بخا وخاتم تمبیہ محمد المصطفى وعلى اله واصحابه سبحان الله ان وعلى اله واصحابه, وعلى آله وأصحابه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جئتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون من یوسپلہ مولانا مولا وصدق حلیم وسپرسو نبی شلکری مل ان ہو ملا کت على نبی منو سلو مسلا دوسرا سوی کیا حبیب اللہ ہم بات اس آجزدی دعا ہے ناچیز میں خاندان اور دوستوں سمیت عافیت و شہادت ادارہ نتاب آمین ہر شرط تو اپنی رحمت کی پناح دا پرستان گرامی منڈیا احمد آباد کو میا کا ہڑ آیا چپ کر کے آرام کلو طوفان آ گیا وہ کھلوتے رہنا کھلوتے رہ تصا اپنا کام کرو ادھر سنو احمد آباد شہردا جلسہ بسلسلہ نے میلاد النبی صلی اللہ تعالی اللہ حاجی محمد انور صاحب اور محلہ بلوچان دیگر دوست دے تعاون اور محنت نوری رونق واقع ہو چکی ہے اللہ رب العالمین اس نے اپنی بارگاہ صرف قبول بخش آمی آمی وقت تھوڑا ہے راتی گجرات شہر خطاب کرنا ہے سفر بھی کافی دوست مجبوری ن حاض بلال ہک آخر تو بخشی ملاد پاک کے حوالے چند مسائل دی وضاحت کرنا اللہ رسول نام پاک کا نعرہ مارو میرا نعرہ مار کے وقت سہایا نہ عزیزم <تصح> <تصح> جاہل مقررین دے غلط خطابات بیانات کی وجہ نال ملاد پاک دے متعلق عوام الناس دے اندر غلط نظریات پیدا ہو چکے ہیں ایک یہ غلط نظریہ بن چکیا ہے کہ ملاد ہر صورت قبول پکا قبول ہے جہا مرضی کرے اس کا قبول ہے جس طرح کے عام غالطہ لگا پھر کہ میاں نماز روزا باقی نے دا تے کوئی پتہ نہیں قبول پر درود شریف ہر صورت قبول ہے کہ درود ہر صورت قبول ہے یہ بھی ایک غلط نظری ہے کیا نماز دے اندر درود کو نہیں کیا حج اندر درود کو نہیں تے اے آخنا بھی درود تے ہر صورت قبول ہے تے نماز کو نہیں قبول نماز نو کٹ لینا کہ ان دے بارے پتہ نہیں قبول ہونی ہے کی کہ نہیں کہ درود نو آخنا پکا قبول کیسی عجیب گل یعنی ایک, ایک شا نماز دے درچ قبول ہو گئی ہے باقی نماز چٹ ہو گئی ایک عجیب نگری ہے یہ مراد بریلویاں گلت مکر جاہل مکر دے بیانات دے غلط نتائج جہے قوم پہ درو شریف ہوئی عبادت ہو, کوئی ہو شریف عبادت وڈی وڈی چھوٹی تو چھوٹی عبادت ہر نیتی کے متعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف اور صرف امید رکھی جانی ہے کہ اللہ تعالی قبول کرے گا پک کسی نیتی کے بارے نہیں ہو سکتا بلکہ الٹا نال یہ خوف رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے قبول نہ نکرے یہ خوف نال رکھنا پہن نیکی کر کے چھوٹی تو چھوٹی نیکی کر کے نال خوف رکھے بندہ کہ پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی قرآن سبحان اور حدیث اندر جو کچھ آیا ہے یہ ای ہوئی یہ نظریہ رکھنا اللہ تعالی دے بارگاہ دے اندر کے میری, ہارنے میری فلانی نے کی میرا ملاد یا میرا درود جڑا جی ہے بس ہر سورت جی قبول ہو گیا تے پک رکھ پا خود گناہ ہے للمتعو متعل اللہ تعالی دے اوپر سو کھان والے بندیاں واسطے ہلاکت حدیث پاک کے سو کھان کا کی مطلب ہے پک آخنا کہ یار اللہ تعالیٰ انج کر چڑیا میری گل انج من لئی پکی میں جو کیتا اس قبول کر لئی لی طرح دی سو کھا کے گل کرنی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر یہ سخت بربادی دا سامان ہے اے اللہ تعالیٰ نبیا گل فب جی کہ وہ اللہ تعالی دے بارے یقینی فیصلے کر سکتے کیوں کہ اللہ تعالیٰ ان اپنی بارگاہ دا خاص علم جو دتا ہوتا ہے دکن کی بلا تو آڈے ساڈے واسطے صرف کہ امید رکھ سکتے ہو اسباب پورے کر کے مجھے گڈی امید ہی رکھو گے کہ فل لگے گا پک تو نہیں کوئی کر سکتا جو کئی وار ویٹھا اتوں آفت آرشا سڑ جی ہر آ جاشا ڈب جی سہ آفت اللہ تعالی نے پیدا کی ہوئی جب دنیا دیاں دسلان بارے امید رکھنا ہے نا نیکی دا بیج ہے نا دے بارے صرف امید ہی رکھنی کوئی پتہ نہیں تیرے میرے نفس دی کہڑی آفت ساری کیتی برباد کر جائے پھر اگوں علی گم بے راہ سدوے فائنل ناکے کا بس وہ جب پرکھدہ کسی عمل ن اس کی نگاہ بڑی باری کے ہزار ایب سڈے امل چیس لے پک کریے کہ قبول یا ملاد ساڈا پکا قبول ہے جہا یہ لکان غلط نظریہ اٹھا فلا ہوں میں تمہوں قرآن اور حدیث کے نال سمجھاوا گا کہ بویں میلاد ہو جائز یا یہ میلاد منا امام اہل سنت نے فتح ادبی یا شریف چیو جی لکھیا ہے اور حیات آلہ حضرت کتابر بھی یہ لکھیا ہے کہ میلاد محفل کرنی ایک مستحب کام میں لیکن ویکھو مقررین جو دیاں خباستا بھئی مستحب ندا دینا تھڈو فردا تو بھی بھئی فرد نما لکھ قبول ہوئے ہو حج قبول ہوئے نہ ہوئے سنیا تیرا ملاد ہر صورت قبول ہے ایڈا گلب کرنا ایڈا گلب کرنا محض خوشامت کرن دی خاطر بھائی تھا کہ اگو جہم جلسے کرا ہو سن یہ خوش ہو گے بھائی یار ایڈا وڈا کام کی بیٹھے پکے بخش پایا بس خوش ای خوش ہو کے روپیے چ دے سن خوشامت حقیقت نہیں حقیقت اللہ تعالی کا قرآن مستفا دا, دا فرمان سنو سناو سی ارشاد ربانی فرمایا والذین ما آتا وجلتن انهم الى ربهم راجعون سونا رب فرمایا ایمان والوں دیا سورت منہ دے اندر سفت دس دیا ایمان والے ہوں نے اللہ نیو تما تو اکلو گوہم جو کچھ دینے نے ڈر ڈر کے انہاں دے دل ڈردی کمبے ہوں کم ڈر کرتے جو کچھ کر انہاں ان ڈر لگتا ہوں آخر رب بول جانے پتہ نہیں قبول کرتا یا نہیں اس آیا مبارک دی تفسیر حبیب خدا دی زبان مبارک نال سنو حوالے کتابوں دے ترمدی شریف دے اندر ابن ماجہ شریف دے اندر پھر انہوں دون حدیث کتابوں تو مشک شریف باب بکائے والخوف کتاب الرقاق فصل دوجی دے اندر حضرت اما ایشا سدھی کا پاک توڑا ان شا تر اللہ تعالی انہا قالت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہار آل تو اہم یشرگ یشرب نل خمرا وایاب قال لا کم وی نس مونا وی سلونا و سد کو وهم یخاف نلہ یو کبالا مین ساغ فرما نے میں نبی باغ سرکار تو اس آیت کے متعلق پوچھا یا رسول اللہ دے بارے کہ جارے آرتے ڈرتے جو کچھ دن دے کردے کرتے ڈرتے ہوں نے انہوں دے دل گھبرا رہے ہوں نے یا رسول اللہ ڈرن والے بندے کون نے کیا ہے شرابی نے چور نے زانی نے جہے پتکاری کردہ ڈرتے خدا جاوے عذاب نہ آ جائے اصا فڑے نہ جائیے یا کوئی نے اللہ تعالی پاک محبوب صلی اللہ تعالی اللہ وسلم نے فرمایا فرمایا لا یا اے صدیق دی بیٹی نہیں والا کن می نا والا کن یسو می اس پلو نا اللہ نہیں بیٹی نہیں جڑے روزے رکھتے ہیں روزے رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سدکے دے کرتے پتا نہیں قبول ہوں یا نہیں توجہ نہیں فرمائی <تصفح> اے سچا کوڑ س آدی بن چکیا سچ بھی سن لو سن لو <تصفح> <تصفح> <تصفح> چیلنج نال گل کرنا فرمایا روزے رکھ دین نماز کر صدقے کر دے جڑا ملاد کرنے یہ بھی صدقہ ہے کرنے وہ بھی جتھے جتھے ثواب دی خرچ ثواب دی خرچ مال خرچ کیا جائے اسمان لال دسو بھائی ملاد کا جڑا مال خرچ کرنے ثواب دی خاطر کرنے نا سواب دی خاطر کرنے تے آ گیا سدکے اللہ دے محدود فرمائے وہ سدکے کرتے ہیں ڈرتے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول کر دا ہے یا نہیں سمجھ نہیں لگی کہ حدیث مبارک دا مطلب کیا سمجھانا اللہ یو کمالا منگ ہوم ڈرتے نے قبول نہ کرے صدقے کر کے نمازا پڑھ کے روزے رکھ کے ہوں ایمان لال دسو قرآن حبیف سچا یا اجنے جھوٹے ملوڈے سچے جڑے شیطان تین خوش کرت کر دیا آخری ہو بریلوی سنیا تیرا ملاد قبول ت گیا جنتی ہیں اے آنتری پتروں تو پوچھ بھی تے پیو نئی آئی کتوں کٹی بیٹھے ہو سوائے خوشامد تو یہ ہو گے سوائے جھوٹ تو اس آخان گے قرآن کچھ فرماوے حدیث کچھ فرماوے ایک اور آیت ہونا ہونا چھوڑا سورت بکراس سورت بکرا آیت نمبر دو سو اٹھارہ سونا مالک فرما جی سبھی وفور سولہ رنگ ہے نرو بے شکو لوگ جڑے ایمان لے آئے وی ن ہے جرو اور وہ لوگ جنا ہجرت کی دے جنا ایمان ل اور ہجرت کیتی ہجرت کیا مطلب دین دکھا کر اپنا وطن چڈ دتا جستفا مکا چھ مدینوں آ گئے سن وجہ فی سبیل اللہ اور اللہ تعالی دے دے اندر جنا جہاد کیتے نے جی صحابہ کرام نے امام حسین پاک نے اندر جہاد کرنا ایمان، ایمان والے ہجرت والے جہاد والے اللہ کالا نیڈیا ویکیا گن کے سونا رہا فرما یار جا اللہ فرمایا ہے سارے لوگ او نے جڑے اللہ دی رحمت دی امید رکھتے ایمان لیا تے امید رکھتے قبول کرے گا پک نہیں پتہ نہیں کس حالت مرنے لے کھڑے توڑ چڑی ہے کہ نہیں اور سجنا دے آدھے بانڈا ہر گڈی بھر کے لے جی پر اندے توڑ چڑیا نے جیری گھر تک پہنچ جائے راہ دن بیٹھ رہی ہیں اسی طرح محنت کا سات کرتے ہیں پر پک ان کرنا چاہیے پک وہ رکھنا چاہیے جڑا مر کے جنت پہنچ جائے پھر پک کر لو ر پک کر لوے کہ سونے کی بار گاہ قبول ہو گئی توجہ نہیں فرمائی سجنا جنت تو پہلو ہزار کروڑیاں پٹن وایا وادیاں قدم قدم تے ٹوئے تلکر وادیاں نفس کھلے شیطان کھلے سر اللہ تعالی نیتیں ویخیاں اس باقزات نے شریت کا کنڈا رکھا ہوا اس شریعت کے کنڈے ہر شہن استولن ہے اس طرح ہے کہ نہیں ہوں ایمانا صاحبہ بارے فرماوے کہ وہ جہاد کر کے ہجرت کر کے ایمان لیا کے امید رکھتے ہیں امام حسین ایڈی قربانی دے کے صرف امید رکھتا ہے فضل فرماسی سی میں پوچھنا جانا سانو پک ہو گیا امام حسین عمل کرے تے امید رکھے سدی اکبر عمل کرے تے امید رکھے فاروق اعظم عمل کرے تے امید رکھے پک نہ کرے میں پوچھنا تینوں سانے پاسوں خبر آ گئی ہے کہ تے سارے ملوں فیصلے کیتے کی جن تک قبول ہے ایک شیطان ملا ملتان پہ پیا کے تقریر چھو. دی محفل پہ پڑھے دی محفل چ بیٹھ کے پھر خوشامت پہ کرے مینو لکھ کے دے, دے, دے جیڑے جیڑے اج محفل چ گئے علی دی رات میں علی پاک نو دے چھوڑا ویگ کباب دا پوتر یہ دے جھوٹے آ کہ میں دے چڈو نہ لکھ کے میں جا کے دے تھا مولا علی ناط ملدار روتا روزانہ شیطان شیتانو سی سورے ہوں گا سی ہونا فرض فرد بکواس کی جا مولا علی سرکار بارے خدا بندے جب جھوٹ پہ چل پائے تیرے تو حق خس ہے بڑے مدت ہو گئی ہے تیرے نیڑے حق نہیں آن دیا میں پورے چیلنج حضرت سیدنا صدیق اکبر سناو صدیق کی گل آم فرما نے اگر میرا ایک پیر جنت ہوں دوسرا جنت تو باہر آد میں فیصلہ کر سمجھ آئی نے ایک گل سنائی سا سیدنا صدیق اکبر دی پیر جنت تووے ایک جنت تو ڈرساں میں متمنا ہو سا جن چر دو پیر جنت میں جانڈی والے وہ تلوچ والے محلے بیٹھے جی پک پہلو کی وہ فرما رہ پیر ہوے جنت ہوے باہر ڈرسا آپ بلوچان والے محلے بہ کے مل نہیں کیفی کم بختی ہی کڑی ہے ساڈی خدا دے دن سیدنا امام زین العابدین بیمار کربلا آپ بارے تاریخ دمشق کے اندر ہے نماز ادا فرما رہے سن پچھو نو اگ لگ گئی سنگی بجھان لگ پے امام دان ل نماز مصروف رہنے جب سلام آگیا اگ بجھا لی تھی, ارکی تھی گھر نو اگ لگ گئی اصل بجھا دے رہے جناب نماز مصروف رہے آپ فرما نے سیو میں اگلی اگ بھی فکر کھلوتا میں نو پچھلی اگ بھی خبر ہوئی نہیں سمجھ آ رہی نے کوئی امام زین العابدین البدی کیا ملاد دیا ملاد پاک امام زین العابدین سرکار ہے کیا ملاد دیا ملاد پاک دا امام زین سرکار کیا ملاد دیا گلوں کا انہوں پتہ نہیں سی جہے خود کھارے تین شریعت قرآن وہ دردن فرمایا تھڈو اگلے مینو اگ کی فکر جو پی ہے پچھلی دا پتہ نہیں لگا تو شبیر شاہ حفظہ بادی آتا جنہیں جنتی ویخنا مینو ویکو کسمیاں وہت بڑی پہ آدھا جی نے جنگی روح دیکھے میں نے دیکھو امام زین اللہ بےدی فرماو میں اگنی فکر پچھلی کا پتا ہی نہیں لگا شبیر شاہ دیں پچھلی دی فکر چھلی کہڑی اٹکر پانی میں ڈیڈ کے ٹوکر پانی کی فکر چنا وا مین اگلے کی فکر کو نہیں کیوں جنتی ہے پکا. ہو امام, امام हो, हो, हो, हो, ہوں پکا معلوم ہو سچے کہ شبیر شاہو ہوئے ایویں بندہ بئیمان ہوتا ہے بئیمان ہو ہے جڑا بندہ یاد رکھنا کسمیا جڑا جھوٹے انج بولے نا رب تعالی دے انج کرے کن چرت کرے رب دولا تالا خزب آتا ہے سچا مذہب وہ ہے جو اللہ دلیا سڈا پیر باہو فرما فرماندہ دا ہسن دارا لے ل دتا تینوں دسی دلا سمر بندے دی یار اے میں گزری پانی بچی پتا سا اے. سچ پلٹ نہ مالک تارا لے کگ سی بہو رکھی گھٹنا of Zion سبح ل مذہب لے علیشا وگے تو کدی امام احمد رلاؤ سرکار ورگ تین حق کی پچھان سی سچ کی پچھان تھی ہوں مذہب لے جھوٹے کمینے شہر تو جہل ملوڈیا تو تا تیری تباہی ہوئی کھڑی پیر تیرے موچھ ڈنڈے بئی مان جاہر کمینے جگ دے لچے قسم خدا بھی کر کے آنا میں اگلے دل پاک پدم شریف میں یارو جے پیر بابے فرید ورگا ہوئے مر اس تو بغیر ساڈا گزارا نہیں اج دے سجا درگے لانتی مڑ انہوں نے گلاڑ آئی سمجھ آئی کوئی نہ آئی تبجو نال بول اللہ سنگیا ہوں پیر باہو اللہ دا ولی فی کہ نہیں وہ فرماندے وہ مالک تاب لے نہ رکھی گٹ نہ ماسا گھٹ پورا حساب خدا تو میں مقررہ شہروں کی بکواسا سن کے بے حصہ پہ بن گیا ایک ناصر شا دا شاعر ہے اشارہ تو اجکل تین لے قسمت سا لکی ہو گئی بلے بلے بلے بلے بلے مدنی ہو گئی مکی ہو گئی جی وی شالا حسین کا نام جنت سا پکی ہو گئی سورا وہ بائیمان آ وہ شیتان ابلیس آ او جنت سا پکی ہو گئی تیرے ایک شہر جی تیرے شہر جنت پکی ہونی تھی تھی سپاہے اللہ تعالا تھلے لیا حکم اتارسر شاہ روبائیاں لکھنیا جاوے گا دے جائے جے جنت دے جائے سمجھ آ گئی کہ بندے آ جڑی آرسواں جھوٹیاں کی عمارت بنائی بیٹھا میں انا پیا یہ تیرے جھوٹیا آلو کی عمارت ڈگے گی پھر اپنے ایمان عمل دی نو حقیقی عمارت تیار کرے گا پھر تیرے فضل ہو سکی ہاں ذرا بولو چل سبحان اللہ معلوم یا سجنا میرا کروڑ دے پکاوے جتنا مرضی خرچ کرے صرف امید رکھے گا پاک جو جو رکھے رکھا جہنم جا سبب بن گیا کی ہوئی ملاد وائل متعل <tune> اس ذات کے اگے فیصلے نہ کر فیصلے انہیں کرنے تو <تصفح> میں ایمان تے عمل لے انہیں فیصلہ انہیں کرنا ہے کہ تیرا کچھ ہے یا نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں یہ فیصلے اس کرنے آپ نہیں کرنے آپا کو خدا تھوڑے آسا مخلوق ہوں محنت ایک بندہ مزدور محنت کرتا ہے ساری دہڑی مستری کما اگلے مالک مرضی ہے شام نکے یار شاباش بہت اکشی. یہ اس کی مرضی وہ آخے یار کیا کی میرے پیسے برباد کیتے جوڑی فرمائی این گل وہ کہہ چیتی ساری برباد محنت کرو مالک آن کے زمین دکھے یار تک فصل کھی منہ اکھاو معلوم ہویا صرف کی رکھنی ہے بولو ناراض ہوش ہو سو میرے تے بھی اسا پک کی سا ایس چیر دملیاں تو سن سن کے اج سارا بٹا پا چی وہ خدا دا بندہ جہے ان دے بکواساں کر نا وہ کتے کے پوتر مولی انے پٹے توڑی جش بیٹھے ایک مسئلہ تمایا پھر اس شرط بھی ہیں ملاد پاک دیا بھی شرط میں پورے موضوع لا چکیا ہوں اس محفل چ میں شرطاں کرنا تین گھنٹے مجھے صرف شرطوں واسطے چاہیے موضوع والا میرا لگا جس کے اندر میں شرائط بھی بیان کی ایمان پہلی شرط جی آل حضرت تو پوچھا گیا حضور کئی بندے دے نے ملاد حضور جی دا دا پر مطلب ابو جہل ٹولا بھی پرانے لگا حالت فتح پوچھا گیا اے دسو ایک بندہ آتا ہے ہزور دلاد شہ ہی اتے جن کا مال لگ جائے بھاویں حرام باوے ہلال رب ہند ہی نہیں میرے حبیب جو پیا کرتا ہے قبول ہے آلہ حضرت آپ نے کئی ورکیا سف لکھے کئی ورکیا فتوا لکھے آپ نے اللہ پا کے نوی سرورمی پاک نے پاکی بارگاہ گاہ چ پلیتی نظرانہ نہیں چل سکتا سمجھنے نہیں لگی ہاں جبلا بلکہ آپ فرما دے نا کہ جس بندے نے ہال کا نیلاد تا ثواب دی نیت کی نیت الٹا کافر ہو جائے گا توجہ نہیں فرمائی نے فرمایا کافر ہو جائے گا انہوں نکاح نو کرنا چاہیے اپنا توبہ کرنی چاہیے اس نظریے تو توبہ کر کلمہ دوبارہ پر نکاح نو کرے ہاں جی کیوں اس واسطے کہ حرام تو ثواب دی نیت کرنا کفرے ثواب دی نیت حلال نار کر سکنا توجہ نہیں فرمائی نے توجو ہے سہی یہ مطلب یہ نکلیا فوج تے ملاد گئے گئی ہرش ہے گل ہو گئی توجہ نہیں بھرمائی سے وہ بزاحت لیا کہ کرتا یہ وضاحت اگے کر سا سن لو نال بولو سبہ نلہ اے پہلا مسئلہ بیان ہے دجا مسئلہ بھی بڑا ضروری یہ تو سمجھ آ گیا نا وہ دلائل تو پھر دیکھی جا جنا مرضی لگنے آد بری کہ اینک دلائل نال تو دل بولو سباہ اللہ آلہ! سجڑا دروی پہلا مسئلہ بیان کیتا کیا دا مسئلہ بھی بڑا ضروری یہ تے سمجھا آ گیا نا وہ دلائل تو سر دیکھی جا جنہ مرضی لگنے آئی امید بڑی کہ اینک دلائل لالا دل مطمئن ہو گیا ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا دجا مسئلہ سنو ملا نبی پاک سرکار دی آمد مبارک دا مقصد کی ہے ہزور جو آئے نے کس واسطے آئے نے دو سمجھا لفظا دینا حضور دی آمد کا مقصد نہیں کہ ملاد مناؤ محفلہ کرو تو باقی کچھ نہ کرو اگر اے مقصد ہوتا نا ہزور کی آمد دا قرآن مجید دے اندر صاف موٹے اللہ تالا نبی پاک دے مہینہ پیدائش مہینے دی تاریخ دستا مہینہ بھی دستا دیہڑ بھی دستا وقت بھی دستا لفظوں چرمان محفل کرو لنگر پکاؤ جو جہاں مقصود پھر اشاریاں چ رکھنا یا اس وا لفظ نہ بیان کرنا اس کا کی تک بنتا لیکن کوئی مائی دلال قرآن چو نہیں وکھا سکتا اللہ تعالیٰ فرمایا ہو میرا حبیب فلانے مہینے پیدا ہوا ہے فلانے دن پیدا ہوا فلاں سال پیدا ہوا پکاؤ لنگر اسے دیہڑ پہ ہر سال کرو خوشی اگر گل ہو مستفا صحابہ ہر سال عمل ضرور کر دے مجتہدین امت ضرور کر دے لیکن انہوں نے کیا سلاح الدین عجوبی تو بعد سلاح الدین اجوبی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے دور دے نیڑے نیڑے آن کے کام شروع ہوئے معلوم ہوئے مقصود نہیں مقصود کی ہے اللہ بسا اللہ ربانی فمایا فرمایا کوئی رسول بھی اصل بھیجنے آئے مقصد کی جائے فرما برداری کیتی جاوے حکم منیا جائے منیا بھی جاوے اس عمل بھی کیتا جاوے اللہ فرما ہے ہر رسول دمن دا مقصد یہ ہوئی ہے قرآن پا کے ٹھیک ہے میرے کو جھلا پوچھا میں گل کرنا اللہ تعالی نے سوا لکھ یا و بیش نبی کھلے نے لیکن سارے نبیا دا نام قرآن چ کو نہیں سارے نام قرآن حدیث میں پوچھتا ہے یہ دسو جی حضرت موس علیہ السلام دی نانی پاک دا کہ نام سی میںتری دا اللہ تعالا نے سنڈو نبیاں رسولوں کے نام نہیں دسے سارا تانی پاک دے نام پوچھتا پھر پڑھنے حکیم کسی دادیا نام دس نہیں آیا تو نبی پاک دے والد گرامی دا نام قرآن چھ اما جی کا ہے تو پچھلے کی گل تو نبی پاک دا نام پاک نہیں آیا تے نبی پاک دے والدین دا نام پاک نہیں آیا حضور دا تے آیا ہے نا آل اللہ. والدین حضور دا نام مبارک نہیں آیا کیوں نہیں آیا اللہ تعالی صرف اور صرف تبج اللہ تعالیٰ پرانے مجید دے اندر جنت جاون دے تے دو ہفتوں بچن راہ دس سارے نبیان دے راہ دستا سارے نبیان دے نام دستا تین نا دس مینو کی لبنا سی اللہ تعالی نے نام مبارک دس دی بجائے چند نبیا دے او کم جہن سان جنت جان وے ضروری سن دو لکھ تو بچوں ضروری سن او کم بیان کر دیتے ہیں اللہ تعالی دسے وہ قرآن اتار مقصد ہے دو لکھ تو بچ جنگ ہو جا کسم خدا بھی مفصل تاریخ دسری قومہ دی یا رسولہ دی قرآن مجید دا مقصود ہی تا کر کے اس تاریخ مسلام دی کھول کے نہیں بیان کی صرف جنت وال جان وان لکھ تو بچن واسطے جو کچھ ضروری سی اللہ تعالیٰ نے او بیان فرما چڈیا ہے سمجھ نہیں نا آئی آآ, سو تاریخ پاکستان دے پیا کھڑا ہے دین دا پتہ ہی کو نہیں رام لال دی تمیز ہی کونی کفر ایمان دی خبر ہی کونی مطالعہ پاکستان ہو رہا ہے سرج پا اور وہ سرج پا مطالے کا ایڈے لانتی دا مطالعہ ہی لانتی ہونا ہے بے میں کھلنا کحمت والا ملک ہے کہ رحمت والا ملک ہے جا بیٹھے ہندوستان دے مسلمان آدھے ابھی نالو سوکھے ہیں بھی جل سے کرا واسطے ایڈی مسیبت نہیں جی ہے توجہ ہے کہ نہیں یہ اقوام متا ہے انگریزوں دا ملک ہے تھوڑا کدو ہے کہ ہے کوئی ہاتھ کھڑا کر سکتا ملک ہے اگریزوں دا نہیں یار ایک بندے ہاتھ کھڑا نہیں کی مطلب یہ نکلیا قوم پشتاندی پی بیکار کی بیٹھے صرف دس لاکھ بندہ مران دا فائدہ دس لکھ بندہ مسلمان دا گاجر مولی وگوں کٹیا گیا سڈیاں دیا بہنا عزت بچاؤ دی خاطر چھاڑا مار گئی بس آ فائدہ سان پہنچیا کہ نہیں یہ فائدہ یاد رکھاں گے کیا مت توڑی کہ کسے اس قوم دی خدمت کی سیانے تھی یار جان بچے رقبہ جانا تو جائے پر دس لاکھ جانا گواہ بیٹھے رقبہ بھی آت نہیں آیا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ سال اتنا ہوں سڑک نے سڑکوں کے پڑنے سڑکنے نہیں ہوں سڑکنے سڑکنے سڑکاں پہ ہاتھ چپ مارنے کہ یار کنج دا ملک ہے جیت سا سنی دی ایک پاسے اگریز ہو جائے ہو جاؤ کن منیچے کیسے خوش ہوئے پاکستان ہے یہ تیرا پاکستان ہے توجہ ہے نا خدا کا بندہ یہ تھوڑی تھوڑی سپرے کرنی پی سنڈیاں کافی پیدا ہو گئی ہیں نا امریکی سنڈیاں پھر سپرے کر کے تے صفائی کرنی پہن دی تے بڑی سخت سپرے کرنی پہ نامراد سنڈی بڑی ڈاڈی سپرے کرو تے تو ہو ہوکڑ دی ایڈے ایڈے سور سنڈی پیدا ہوئی پی بندہ کرے کی میں کن چیز ایتھے سپرے کرتے کردیا لیکن سنڈیاں ہالے نہیں مریولہ بندہ کچھ سنڈیاں بھی جگہ ہاں ایڈی ایڈی ایڈ جگ مراد خطرناک ان ہو ایک دو گئے تے انشاءاللہ جت مت سب تر جا بولو ہوں گا کہ لگا سا دوسرا مسئلہ کہڑا بیان کر لگا سا رسول سجنا مقصد مثال دینا جدوں پکائیے برات بلائیے دولت دئیے شادی کارڈ کلنے برادری کٹھی آ فل آدھے نے سارا کچھ آتا ہے مقصد کی آتا ہے نکاح پڑھا ہے کی پڑھا ہے ہوں سارا کچھ بندے کرن بھی پکا ہار بھی جدو نکاح نہ کرا اگلے جا گھر آخنا اتری دے تو کھ نہ کرتے ہی دو کلمے چا پڑھا سکی گل نہیں کو دل نہیں جیڑی لفن آیا بیٹھا سی وہ لفی نہ یہ شریف کے ختم سے بھی لگ جان فل تو مردوں کے بھی سٹ آئی دے جا کام تھی وہ تسان کیا نہیں تو میرے کی, پی کی. ج منہ لیا تو فوٹو پیارنا فلم بنا پیا فلم بنا پیا ویک اگر جھوٹ بولے گا تو جھوٹ کا گنا بھی تیر فلم بنا دی لانت بھی تیرے بات ہا نہیں آتے جے, جے کر پیا تو گر بریو سما اساں راضی نہیں سمجھا آ گی کوئی توجہ لال بولو سبحال سجڑا مقصد شادی تو نکاح ہے سونے نبی دی آمد دا مقصد نبی دی فرما پرداری بچ جنت مر جاؤ باقی جو کچھ ہے یہ میرا باقی جو کچھ ہے اے اس مقصد دا ذریعہ ہے اگر پاک نبی سروری فرما برداری کرے گا ملاپ بھی نبی پاک سرکار دا دل تھارے گا جو فرما برداری نہ کیتی نبی بھی فرما گے یہ نہ کردہ چنگا سی جو میرا مقصد پورا ہو ہی نہیں سمجھ آئی نے کوئی نہر تو سوال کرنا ملک تے اطاعت یہودی دی. تے ملاد حضور دا. انگریز دی ملاد رسول دا. توجہ فرمائی نے اسی طرح اسی مثال نو اگے ودا لو کسی بھی مر نکاح ہونا سی نکاح نہ کیتا پھر الٹا ظلم اے کیتا یہ اسے مرد کا نکاح دے سامنے ہور ہوگے کر چور دال چکتا جی انہیں گولیاں نہیں ماریا انہیں آخنا غالم ایڈا وا ظلم میں برات لے کے آیا سارا کچھ لے کے آیا اگوں تسان کیا کی ہوں گا ویا کسے ہو کر دیتا جی کوئی رسول اللہ کرنی فیتا اپنی دا کا ویاہ آسان چکتا انگریز لال پھر ملا دلور کیا حضور نہیں جانتے اور سن لا ہوں میری اگلی گل ذات دی قدرت میری جان یہ ملاد مناوڑا کوئی آشق رسول ہون دی دلیل نہیں کوئی صاحب ایمان ہون دی دلیل نہیں بڑا بڑا کافر تے تک بندے اس ملاد کے پرتے چھپے پے بلاک نبی دے اتنے ایمان محبت رسول دی دلیل ایمان دی دلیل حضور دی آمد تے خوش ہور دی دلیل اگر ہے تو اللہ دے قرآن تو پوچھ کے یہ ویکو کینا کوئی آشک رسول ہون دی دلیل نہیں کوئی صاحب ایمان ہور دی دلیل نہیں بڑا بڑا کافر تے مرتد بندے اس ملاد کے پرت چھپے پے باق نبی دے ایمان محبت رسول دی دلیل ایمان دی دلیل حضور دی آمد تے خوش ہور دی دلیل اگر ہے تے اللہ دے قرآن تو پوچھ کے ویخو کیے برطانیہ نے برطانیہ نے بھی سرکاری طور سے ایک بار املاد منایا برطانیہ نے اپنے ملک ہاں تواڑی حکومت بھی منا چھٹی کر دی جنڈیاں لاؤ چھٹی حکومت اسلام دشمن ہے جہی سچ دل دی گواہی ہوے وہی دیا جی تیڈ تو شروع پہلے دن تو حکومت اسلام دیا دشمن لگا لگی آ بولو تسا آکو کہ چشتی آڈے اسلام دوست ٹی وی کے اوپر قرآن دین، ریڈیو دے قاری آن تے مولوی آن حالے بھی آنے اسلام دشمن دشمانے کلمہ ہو پڑھ کلمے بار لکھی کھڑو ایمان تکوا جہاد فی سبیری لا یہ قرآن وے سویرے سویرے ٹی وی دے جو کچھ ساری دہڑی چکلا چلنا وہ افتتاح قرآن کرے آنے لام دشمن نے پہلے قاری آوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اتو ناد خان آئے وہ او آن کے آکھے جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ منا کے پھول اتو آوے میری چیچی دا چلا ماہی ل گیا گھر جا کے شکایت لاوا گی چیا حالے بھی اسلام دے دشمن ہے بچارے بدھو قوم اسلام تے ویخنا کہ پہلو قرآن بعد آخ بتی بجا کے راتی سو گیا ہیں سالما کی ظلم کما رہا ہے جس حسابت جس حسابت حسابت حسابت پکے مسلمان کے نہیں ہوئے ہوں شریعت رسول سناوا کملی برادری او ستی کام تشے ستا بگیڑ تری عرشا لے جنا بھی پتہ نہیں لگا کہ کفور جی ماں وہ کفر پکر د چے کا فرو خلے میں. قرآن دے کے نات دے کے کافر ہو گئے میں دعویتی بیٹھا فتوا سنا قرآن دے کے ریڈیو چ قران دے کے ٹی وی دے قرآن دے کے کافر ہو گئے فتوا سنانا شریت کتابوں پوری دنیا نو چیلنج کر کے سنا آل سریت دیا کتابوں جی لکھا جیڑا بندہ شراب پیو تو پہلو پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کافر ہو جنیت اللہ نام ن جب شروع کرے گا یہ مطلب یہ پلیت وہ پلیت نلیت سمجھنا ہی نہیں حرام نو حرام سمجھا ہی نہیں وہ عزت والا پہ سمجھنا قرآن دا منکر شریعت کا منکے رہے تا قرآن اللہ تعالیٰ قرآن بھی بسم اللہ شریف کا بڑھ رہے سجنا ہاں ہر شراب پیڈ آئےت چپڑے تافر ہو جی چوبی گھنٹے چکر جو بے فا شیو یا کفر فیلا واستے ملاکاری آخر قرآن پر اصل شروع کر گے ایک کنجا مسلمان رہ کے میں سکتے سمجھ نہیں لگی نہ اسلام دے دوست قرآن چاہنا ہوں ایتھے میں پوچھا ایتھے میں پوچھا دے گھر ٹی وی چکلے ہیں کیوں لا جی قرآن اور بھی گل بڑا گل مت لگ گیا ہوں دس شریعت کا فتوا تو یہ ہوں ات قرآن دے کافر ہوئے بیٹھے جہا کاری ملہ اتنے جان کتے دے پوتر دے وہ بچے دچے میں قرآن تے سواب سمجھ سمجھ گے تھے بخو قرآن داد دین میں پوچھنا جہاں کنجر خانہ دے کھاستے دینے وہ گنا سمجھتے ہیں ہر سمجھتے یا جائز سمجھتے ہیں جی ہرام سمجھ پھر یہ کیوں آخر نے یہ تفریح پیش کر رہے ہیں اور قوم کا دل خوش ہو رہا ہے اور دل خوش کرنا عبادت ہے وہ خبریں اخبار والا خبریں اخبار والا زیا شاہد سنیا اس کا پتر مریا کئی ملہ پایا کھن بڑا مجاہد مریا وہ خوشامتی پوتری تو لگے پھر بڑا مجاہد مریا وہ زیا شاہد کیتی کی تقریر ہوئے تے سکولیے تے سکولی چھٹے پھوکے کمینے کا بےمان کافروں ہوں نا مراد لانتی پتہ کی پیا فلم والوں کی تھی کتاب فلم والوں کے کرو جو خوش کرتے ہو میں جانتا ہوں مولویوں کے گھر میں کتنا پردہ ہے کتنا دین ہے تم جب تم جب دل خوش کرتے ہو تو دل خوش کرنا عبادت ہے تو تم جس رنگ میں دل خوش کر سکتے ہو لوگوں کا کرو میں کسے بندے دیکھا میں مڑ تکری آخیا میں کیا یار دل خوش کرنا عبادت ہے جس رنگ کوئی کرے عبادت ہے سوا کہ میں کہا زیادہ کے گھر جا کے اما نتلب ناپ ناپ کے نال روے یہ تو مراکی اما میری دا دل جو خوش پہ ہوتا دل خوش کرنے تریقے وے فلم چڈی پا نچے تو آخ عبادت میں پوچھنا کون کیا جا کن جیڑے قرآن بھی آنا چاہیے اور کنجر خانہ ہوگا ود وہ میں پوچھنا اور جنہیں سورا دی گاہ قرآن کنجر کا گانا برابر ہوگا مسلمان کیونکہ اویو لے ने मंजी ठोकना के चीक आवे चूड़ा ढीलियान फिर ही चीका मैं चूड़ ढि रहा नहीं अल्लाह ताला से बदलना समझ नी जे लगी ایک تمہوں مثال دے کے مسئلہ سمجھا یہ دسو بھی اگر کس کوئی بندہ کسے کسی کے ڈیری تر جائے تے مہمان وہ اگوں پانچ سات کھانے ون فون پکا کے پلیٹان بھر کے اگے رکھ کے ایک پلیٹ نال ٹٹی دی رکھ دے مہمان اتے بیٹھے گا سچی بولو وہ لاکھ شالے کرے کہ ادھر ویخ آپ پجا گوشت آ کڑاہی گوشت آپ فلانا آ شیاں آ حل اے زردہ آ پلا ان آخنا پر لانتی آ جڑی آ بلانا عزت والا بندہ جڑا نا عزت والا وہ گارا نہیں کرے گا وہ آکے گا لانت تیرے سارے کھانے سے ما چل گیا جڑا ہوا ٹھیٹ उन्हें आखना चलो आपा उधर वेखते ही नहीं जरा है साडे वर्गा गैरती मां वो तेंज दे लन ही डेरे थे जाएगा नहीं जिथे कुरान हो कुरानी लानत रखी होफर दी बेहद भी جہا ہونا تھیٹ ملا گلاکاری وہ آخے گا چلو ہم ادھر نہیں دیکھتے کیوں آج سو روپیہ تو ہے ایک تقریر ریکارڈ کران دا روپیہ پانچ سو سے ہزار لبا یہ آدھے پھر چلو گھر اندر دال دی بجائے چلو مرغا تو پانچ سو کا فارمی پک جائے گا ہو چار ڈنگا لنگ جان گی وہ سلا مظفر گڑھ کی ایک بندہ دلہ بندہ بوٹی پکا پی دال اس پکانی پی اس دال اس ماریا ٹھڈا ہانڈی رڑتی گئی آدر دلے بھی بنیے کھا بھی دال سمجھ نہیں آئی لانتیاں چرگے مرگے ویگ کے چلو پانچ سو ہانڈی ہاں تے سوتری پکے گیا ایمان گیا اور جلیا جس ٹی وی ریڈیو نو حدیث ناتا اگلے کر دوں دے باقی دے گند دا کی آلو سی میں تمہوں مسئلہ سمجھایا انج ہے بصیر پور پھڑو جتے مرضی نہ پجو اگر کوئی میری گل کا توڑ پیش کر دے میرا کیما کر کے کتیا گے سچو ہے سی میں سابت کرنا چاہتا تھا ہمیشہ تو تی حکومت اسلام کی دشمن نے ثابت کر چھٹے ہیں کہ نہیں کیتا اللہ تعالیٰ دے فضل نال سر چڑھتے وہ تنہوں پتہ ہی ہے یہ ثابت کرنے دی لوڑی کو نہیں جڑا ثابت ہوئے ثابت کی لڑ ہی ہر گارے سابت ہوگی انہوں سابت نہیں کر سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی تو ہوں وہ سرکاری چھٹی کیوں کرتے ہیں ملاپ کی لا دا اچھا دسو تھانے قرآن لے جاؤ آخو اس قرآن مطابق فیصلہ کروے سن میٹھے جہ منہ نال بولو ضلع ڈیرا اسمائل خان کا ساڈا ایک سنجھی اس دا بندی دوبندی جھگڑا ہو گیا کو مسئلہ تلاک نکاح اس طرح کا کو مسئلہ سی تلاق کا نو فیصلہ کر قرآن دے مطابق اگو تھندار آدھا تو ایڈا مول بھی قرآن والا ہوں تو تھانے والے بڑے میں لین آیا تینوں پتا اتے قرآن چلتا لگا کہ میں میرا سیلا پتر میں پچھو اپنے انگریز ویخا اتنے قرآن فیصلہ کرا جا کسے مولوی کول کو قرآن دا فیصلہ کرانی گل تو ان ٹھیک کی سمجھ نہیں لگی ہوں سجنا بڑا بڑا بائی مرترا پردے لکے پائے کم جو سوکھا ہے دو چار دگیں سکنیاں جیب کسی ہوگ سا تھا کم یہ تو سوکھا ہی کام ہوں نہ سمجھی کہ ایمان محبت رسول دی دلیل یا آمد رسول دی خوشی دل چوسی نہ ہوں نشانی دسنا میں دثنا رب دے قرآن ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ سونا فرماند سجر بينهم ثم لا دودی الم ہر جما مما تو ویوسل تسنی باب فرما دے فلا تیرے رب اللہ فرماؤں تیرے رب دی قسم ہے یہ ان چیری ایمان والے نہیں ہو گے جنا چیر اپنے دے جھیرے فیصلہ حکم تیرا قبول نہ کر تیرا حکم سن کے دل سوڑا دل سوڑا اللہ! لا یوفی انفسم ہارا جا کوئی تنگی محسوس کرن تیرا جو حکم آئے جڑا تیری آمد تبیب تیرے ہر حکم تے خوش ہو سکم آل آل نہیں نہیں. آل معلوم ہو یا سنگیا رسول دی خوشی اس گل گی جڑا پاک نبی دا ہر ہر حکم دین دی ہر ہر گل سن کے خوش ہوگے گا آہ! دین سنتا جاوے تے مروڑ پھر جان تٹ فرتے جان سے ہائے ہائے آخر یار مر بھی پتا نہیں کہڑے پاس لگ پیا کفر دے de خلاف دین بولے کافران دے خلاف بولے کافرانسلمان کا دشمن آکھے آخے آکھو آخو قرآن آدمی دشمن نے وہ آکھے یار پسند سخت موردی کتوں نے چلایا کافران آ کے دوستی نہ رکھو تو فلان نہ کرو کافر چک کافروں کو سب مخلوق سے پیار کرنا چاہیے سب اللہ کی مخلوق ہے तो समझ ल कु का पुत्र लख देगा चढ़ावे अल्लाह तलाे दे सट के फरिश्तिया तपाओ थलो का बड़े बड़े दीन दुश्मन तारूल कादरी जान दो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारूल कादरी جان ہو, ہو سکتا اتنے کئی ان خدا من بیٹھے ہواج کرتا بھی مینارے پاکستان ہاں ہر سال عالمی پوری دنیا کی آدر مکالا ویک یہ ان دی <تصح> تاریخی تاریخی تصویری البم انہیں اپنی تاریخ تصویر کی شکل پیش کی اندر ادارے نے تھلے لکھا ہر لہٰذا ہے مومن کی نہیں آن نہیں شان او ایک نئی شان وی تھوڑی جیوا سفر آ پادری سد کے نا عیسائی کے پادری مسجد انہوں نے کرسی تھاٹ کے آپ بیٹھا تو انہوں نے آندہ کرو عبادت میری مسجد کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں اے تھے لکھے جامع مسجد میں ہاجر قرآن کے دروازے مسیحی وقت کے لیے کھلنے کے بعد عیسائی پادری مسجد میں عبادت کر رہے ہیں پھر انہوں آدھا پیا کرو تے امام سنت فاضل شریعت دے ہے کافر نو آکھیا ہے میری طرف اجازت کرفر کر. دی عبادت کوفری ہوں نے کافر نو ہے میری طرف اجازت یا حکم کفر اللہ حضرت جلد نمبر اے اے اے ایک چشتی من میں سویرے چوڑے سد لے فرمائی اے اے اے کیوں بھی تھوڑا کی خیال ہے چوڑے آنے چاہیے مسیتا ہے انتہا پسند ہو یہ انتہا پسند ہے تم نے اسلام کو بہت تنگ کر رکھا ہے اسلام کو تو اتنے بےغیرت بندے چاہیے تھے کہ جو کہیں آؤ اچھا ایک اور بھی بکھاوا اور تحفہ بولو सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह नारात दी अल्लाह हु अकबर वाशबा ओयो जिजिरे جارا مار رہے سن نہ جب تک سورج چاند رہے گا میں میرا دل سڑ رہا سر اللہ تعالی کے فضل میں مدرسیا ہاں جو پڑھ کے اتنے ممبرت نہیں آیا میں کسی فکیر کے جوڑیا میں رگڑی نہ رہا مطلب ڈر پہ لگتا ہے کی نعرہ پا مار دو میرے جیسے کمینے کا نام کی مٹ جائے یہ تے ہمیشہ نام رہے گا اس رب کا حبیب دا یا اس پاک فکیر توجہ نہیں تدل تصویر دوتے ہی بادل ادیب جان دیو جی جی جی جی او او پرانی بیانی بی مخدوا مفولا آلم جاتریز جی ادا کرتے ہیں آئے وقت والی ہوں نال لو ان گاٹے گاٹا رلا کہ مسٹر کلوت ہے کادری پوچھو مافی لگتی لگتی ہے نا لانسی ہووفیسر ہو پروفیسر ہوں لانسی نے یہاں کا کہڑا دین مطلب ہوں سڈے پاک نبی اورتوں تو بینت لائن کپڑا فراؤ آپ فرمان امی لاف ہوں سو میں محمد عورتوں مصافہ نہیں کرتا شاہ صاحب کرم والے سجد اسماعیل شاہ صاحب بخاری ہونے والے تو ٹھیک گئے میں ہونے والے کی گل نہیں کرتا میں شاہ صاحب وڈیا میں گل کرنا ہوں شاہ صاحب رحمت اللہ دے سامنے غیر عورت آ ہی نہیں سی سکتی جب لانی ایڈے غلط مند آدھے ہوں ایمان دسو پھر آخنے حق کے اے حق کے یہی دین ہے یہی اسلام ہے اندے بے مان لکھ ملا جل سیکھی دشما رسول بہمان خوش نہیں پیاو محبوب کی آمد خوش اوہی دلو سی جہاں ہلور نو بگاڑے گا نہیں بدلے گا نہیں دلوں منے گا کبھی سڑے گا نہیں سمجھ آ گئی نے ہر کسی شکر رسول سمجھی کتاب کتنی رات والی اردو والی آتی مینو ایک تحفہ لبا ہے لانتی تحفہ رات میں ایک تحفہ لبا ہے لانتی توحفہ اردو لازمی تیسری جماعت کے لیے تیسری جماعت کے لیے اردو لازمی وفاقی وزارت تعلیم شعبہ نصاب حکومت پاکستان کفر آباد اور اپنا اسلام آباد رفی کتاب برائے وفاقی علاقہ جات اسلام آباد صبح آئے پنجاب سندھ بلوچستان اور سرحد بشمول علاقہ شمالی علاقہ جات فاٹا اور آزاد جموں و کشمیر ایک مضمون دیتا دتا منتی منڈے دس رہے تھے استاد جی اتنے بڑا پرانا مضمون ہے اصل چھوٹے ہوتے پڑھتے تھا بندہ ایک رات دس رہا سا آگ आग पुराना मजमून नहीं बचे है ना मिला चरोकना चर चर चल रहा चुकना चल रहा दवें कटे पे चलते हैं एक घर और चला मन आशिक भी है मुसलमान भी है सुनी भी <laughs>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 یہ آخ ای چبا جن گوشت اگوں پھر وہی پھر تھلے آن کے آخوتی کی نسل یہ آخ بجلی کی پیداوار ہے یہ انسان ہے پہلے تی ہون تو آ کے گوشت میں تھوڑے تو پوچھنا یہ کنہ کی تاریخ بیان ہو رہی سب تو پہلا بندہ حضرت آدم ہے حضرت آدم علیہ اسلام تو لے کے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تک پچھا پچھا بندے سارے مسلمان سن قرآن فرمانا پہلے لوگ ایک سن, نعم مومن سن حضرت شی صلی اللہ علیہ سلام بھی نبی نے حضرت عدنی صلی اللہ علیہ سلام بھی اسے دور سب تو پہلے بندے بارے آخر ہونے نے نا کیونکہ بعد دیتے پھر خبر ہو گئی اگ لی پھر دسیا بھی اگ پتھر تو بنی تو پھر کیونکہ نکلی تو انہیں اگ سیک شروع کر دیتی تو یہ آیا تے پھر پھیل گئی اگ پتہ لگ گیا اگ کی بن گئی اگ نہیں سی آ کچا گوشت چبا جاندی سی دنیا کیا وہ پہلے مسلمان چہلہ ندی پہلا بندہ حضرت آدم ہے توجہ نہیں فرمائی نے کیا حضرت آدم جنگلی وحشی سن وہ گوشت دیں کچے کھے رہے دسو نبیاں بےزتی کرنی ایک تو تو بابا آدم علیہ السلام اما ہبا حضرت گریش علیہ السلام حضرت شیش علیہ سلام سارے نبی مومن جڑے پیچھے سن کیا وہ جنگلی جانور وگوں گوشت کچا کھاتے ہیں سکول والے کتے دے پتر کی پڑھا یہ ہوئی چیٹ بےزتی نبیا کہ نہیں ہوا کفر کے نہیں, نہیں. تورانسان تو سمجھنا ہوں ملال کا چن پہ چڑھ پیا سکول والے کتے جھنڈیاں سب تو زیادہ لاؤ گے اندر آخر ادھر نبیا پڑھانے جنگلی واشی ہوئی منافقت کے نہ ہوئی نہ ہی سمجھ جڑا نہیں بولے گا میں سمجھا گا ہندی ہالے منافقت پئی ہوئی چیٹ منافقت کے نہ جے دے مسلمان یہاں آمد رسول دی خوشی بالوں سبق پڑھا جی اللہ دا قرآن فرما کا کافر جانوروں تو بہڑے نے یا کو لو نما کو فردے نے جیویں جانور ہوں نے اج بھی جانور کھانا اج بھی جانوروں کا کھانا کافر کھانا ایک برابر ہے کافر بھی پاک نہیں کھ کے منی چٹن لگ پھانا انسان آتے لاکھ دیوانہ تے بروفا سر یہ ہائی کتی نسل ہے اے سور بھی نسل نکاح نال کلام تام جہر نال بہن بھی بجائے سور نال بہ جا چنگائی کتے بہ جا چنگائی سجڑا اچھا سر جانور برتر کھا جی ویسد پلیت نہیں ویکھوٹ کھا جا سفر کھانے وہ حرام بھی کھا جا سور بھی کھا جاک ویخ نہ نہ پلیت وقد معلوم ہوج کافر بھی جانور کو برتر جانور اپنی نہ ماں بیکھ بہن بیک دا ہے بلکہ میں یہ سنیا تھے بسیرپور کا ایک میرا سی صابر بٹو نکالے پنڈ چاق ہوا بھی سنڈے ماں تے استعمال کرایا مٹی گارا لا کے جدوڈے پتہ لگ گئے او چھال مار کے خوہ چ مر گیا توجہ نہیں فرمائی نے اگر ہر سنڈا کرے نا تو ہر بندے بھی کدو بندے والے کام کر کرتے توجہ نہیں فرمائی نے لیکن یار مثال تے کا کہ جانور پچھان کرے حرام کی ہلال کی دی. ان دیر آ گئی ہے میری ماں اگریز نہیں ویختا میری ماں میری بہن میری دھی ہے کھوتے لگی ہوتے لگی ہوتے ہیں ہا کے لے جا روکے اندر دو سال اندر کرو قانون یورپ کا قانون جیڑا پیو اپنی دھیے جلا تو روکتا ہے دو سال اندر ہوں یہ مطلب ہے جاندے نے بڑے بڑے دل والے لوگ نے جڑے جانے نے یورپ بڑے ویڈے دل والے لوگ ہیں ماں بہن جو مرضی کرے پرواہ نہیں ہوتی جی پرواہ کر لگا تو قرآن دے قرآن بولے ہک کی زبان حق کی زبان کے متار جنہ مرضی بنگلے کپڑے نہیں پہ جی کپڑے نہ دلی رکھنے میں, میں, میں وہ نہیں کرتے جی پچھان نہ رکھنے میں وہ نہیں رکھنے معلوم ہوا جی رب فرمائے کل میں جانور جانور گمراہ جی دل درک نبی آمد آ کے بچیا نترو اگریز کتے کے پتر جے سورا تو بہنے جی پلیت لانتی نہ ماں نی کچھ ہے انہیں پلیت آئی کو نہیں اتر پناہ فیصد بچے ہی ہر پہلے دل چیڑا پڑھائی کفر جانا ہے سکھائی نبیا کی توہین جانا ہے کام نبیا پاکان کی بےزتی جانا ہے جنڈا استعمال یہ کہڑا جنڈا ہے منافق بڑے بڑے مرتا دکافر بندے اس ملاد کے پردے چھپے پے لیکن میں اج ننگا کی جانا ننگے ہو گئے وہ کسر رہ گئی ہلے ہاں فرماد حبیبہ اللہ بے فضل تو رحمت ہی خوش ہو اللہ دفل اسلام تفصیل جلد لکھے اللہ تعالی دفل اسلام رب دی رحمت رب کا قرآن تفصیلات اسلام ربت مستفا دونوں بار حق دون گلوں بر حق سجنا پاک نبی سرکار کی آمد تھی خوشی حضور دے دین تھی خوشی تا جا کے صاحب ایمان بچری سے گاہ نبی آمد کی خوشی کرنے والا <سؤال> بچری چاہیے سب ڈراما پردا بائیمانی جب نبی او کبھی نبی آمد خوش ہو سکتا دل کیا ہو سکتا آخری گل کرنا چڈنا وقت کافی ہو گیا باقی, باقی, باقی گلا پوریا کرو ایک ہونے والا میں آخ سوچیاسی بارہ بجے تو پہلو پہلے میں ایک بجے میری ایک سیٹیں او ضرور میں تہن سنا چاہنا جہری میں گل کرسٹر عورت جس بندے گھر عورت ہے سنا منالی ضرور جہی سنسی جاشا بھی ضمیر ہو سی نا اس بیبی آخنا چیتی کر برخا لیا ٹوپی والا میں گھر بیٹھی میری تو اے اے سنا کہ وی سنیا جدرت کرشمے ویخا جے تالا نے کیمے کیمے رنگ کیس کیس رنگ کی گلے زندگی بدل دی باقی شروع کرو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہزور دبکا جنہوں اے میں سجائی اے میرا دل پیاكد ہے اے حضور دے دین خوش ہے نبی آمد خوش تالا قبول کرے نا بولا نا پائے گا بھولے سے بھی سمان سب یہ بولا نا پائے گا چھپ گیا مار رکنا کبھی دکھائے گا چھپ گیا ماں ہی میں را رکنا کبھی دکھائے گا چھوڑ کے بے سوے بہشت بہشتے دل, دیئے دل کا فسان غم بھرا کس کو تو اب سنائے گا دل کا فسان غم بھرا کس کو تو اب سنائے گا چھپ گیا ماں ہے محرآباد رخنا کبھی دکھائے گا او دکھ برا پروانوں کو پیام غم کیسے سونا دکھ بھرا پروانوں کو پیام میں غم عشق کی شم بجھ گئی کون اسے جلائے گا بچ گئی کون اسے جلاے گا چھپ گیا مارا باپ رخنا کبھی دکھائے گا ہاں ٹوٹ چکے ہیں کے سب اے to <laughs> fall بھر بھر کے جام میں عشق اب بھر بھر کے جام میں عشق اب ہاں کون ہمیں پیلا بھر بھر کے جان عشق اب کون ہمیں پیلا کیوں کے چھپ گیا ماہ میں حیرا باغ رکنا کبھی دکھائے گا اور محفل ماد پڑ گئی محفل گوداس جو نہیں محفل ماد پڑ گئی محفل گوداس جو نہیں محفل درد سوز کو ہاں ہاں در دو سوز کو کون پھر اب سجائے گا محفل درد دو سوز کو کون پھر اب سجائے گا چھپ گیا ماں ہی میں رات رکنا کبھی دکھائے گا ہائے کے مہرا با جس کے قدم سے تھی تشار ہائے سا کے مہرا با جس کے قدم سے تھی تن کے آس رول پھر تجھ کو نظر نہ آئے گا سو رول پھر تجھ کو نظر نہ آئے گا چھپ گیا ماں ہے میں ہے راب را کبھی دکھائے گا آتی تھی جو مصیبتیں ان کے تو پھیل کرتی تھی آتی پی تھی ٹوٹے ہیں کو ہے غم جو اب ٹوٹے ہیں کو ہے غم جو اب کون انہیں ہٹائے گا ٹوٹے ہیں کو ہے غم جو اب کون انہیں ہٹائے گا چھپ گیا مار مہرابا میرا با رکنا کبھی دکھائے گا تھام کے رکھنا ڈا منے رحمت اونی کا دیکھنا تھام کے رکھنا ڈا منے رحمت اونی کا دیکھنا دنیا میں بچاتا ہے ہاں ہاں دنیا میں بھی بچاتا ہے حسن میں بھی بچائے گا دنیا میں بھی بچاتا ہے خلد میں بھی بچائے گا دنیا میں بھی بچاتا ہے خبر میں بھی بچائے گا چھپ گیا ماہ میں حیر آباد رکنا کبھی دکھائے گا اور میں پیلے اُلس میں کہیں جلوا گری ہے آپ کی میں پیلے الس میں گری ہے آپ کی پر دل کی نظر سے دیکھے جو ان کو قریب پائے گا دل کی نظر سے دیکھے جو ان کو قریب پائے گا چھپ گیا ماہ مائے محرآباد رکنا کبھی دکھائے گا سے بھی زمانہ سب ہم یہ نہ پائے گیا مہرابا, کبھی دکھائے گا بولا مانا سب ممے بنا پائے گا چھپ گیا ماہ ہے میں حیرا باپ کبھی دکھائے گا چھپ گیا ماہ ہے میں حیرا باپ کبھی دکھائے گا دل کا فسان غم بھرا کس کو تو اب سونا گا دل کا فسان غم بھرا کس کو تو اب سونا گا چھپ گیا ماہ ہے محرا باغ رکنا کبھی دکھاے گا دکھ برا پروانوں کو پیا میں غم کیسے او دکھ بھرا پروانوں کو پیا میں غم اس کے شم آ بجھ گئی کون اسے گا بج گئی کون اسے جلاگا چھپ گیا مارے ہیرا با دکھائے گا ہاں ٹوٹ چکے سب And I should fall بھر, بھر کے के میں عشک اب بھر بھر کے جام میں عشق اب ہاں کون ہمیں پلاے گا بھر بھر کے جام عشک اب کون ہمیں پیلا گا کیوں کہ چھپ گیا ماں میں ہے باب رخنا دکھائے گا اور محفل ماد پڑ گئی محفل گوداج جو نہیں محفل ماد پڑ گئی محفل گوداج جو نہیں محفل درد سوز کو ہاں, ہاں محفل دل دو سوز کو کون پھیرب سجائے گا محفیل دل دو سوز کو کون پھیرب سجائے گا چھپ گیا ماں ہے بات رخنا کبھی دکھائے گا کہ مہرا با جس کے قدم سے تھی تو تشار ہائے کا مہرا با جس کے قدم سے تھی تو شار خون کے آسروں نے پھر تجھ کو نظر نہ آئے گا خن سرو نے پھر تجھ کو نظر نہ آئے گا چھپ گیا ماہ ہے میں ہے راب ر کبھی دکھائے گا آتی تھی جو مصیبتیں ان کے تو پھیل کرتی تھی آتی کہ تو پھر ڈلتی چی ٹوٹے ہے کو ہے ہم جو اب کو ہے گم جو اب کون انہیں ہٹائے گا کو ہے گم جو اب کون انہیں ہٹائے گا چھپ گیا مار ہے میرا بات کبھی دکھائے گا تھام کے رکھنا دا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 بچاتا ہے خلد میں بھی بچائے گا دنیا میں بھی بچاتا ہے قبر میں بھی بچائے گا چھپ گیا ماں محرآباد رکنا کبھی دکھائے گا اور میں پھر اُلس میں گری ہے آپ کی میں پیلے ارس میں کہیں گری ہے آپ کی کی نظر سے دیکھے جو ان کو قریب پائے دل کی نظر سے دیکھے جو ان کو قریب پائے گا چھپ گیا مائے محرآباد رکنا کبھی دکھائے گا بھول سے بھی سب ہم یہ